أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ان دینہ اسلام یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے وہ مختلف اللہ دینہ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا اللہ بمبہ جا ملا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا بغیم بینہ ہوں آپس میں زد کی وجہ سے وہ میں یکفر بھی آیا تلّہ اور جو کوئی اللہ کی ریات کا انکار کرے فعن اللہ سری القصاب تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا انند دین اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے یعنی اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو موتی کر دینا اللہ کا تابع فرمان ہو جانا اللہ رب العالمین کے احکامات بجا لانا اور امبیاء رسول مقامات اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں تک پہنچاتے رہے ان کے مطابق عمل کرنا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے تک پہنچنے والے تمام تر راستے بند کر دیے اور صرف ایک ہی راستہ برقرار اور باقی رکھا وہ وہ راستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اب اگر کوئی بھی شخص امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے دین اور آپ کے طریقہ کار کے علاوہ کوئی اور راستہ اور طریقہ کار اپنائے تو وہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے ان الدین عند اللہ اسلام دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہی ہے اللہ فرماتے ہاں میں اسلامی دین الفلۂ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے گا کوئی اور دین تلاش کرے گا بھل اقبال وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اور اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا قائل نہیں ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق قرض زندگی نہیں بناتا آپ کی سنت اور طریقے پر نہیں چلتا آپ کے طریقے کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل نہیں بناتا تو اس کا دین اللہ رب العالمین کے ہاں مرتبر نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے خواہ وہ بندہ توحید کا قائل ہی کیوں نہ ہو شرک سے بسنے والا ہو توحید کا قائل ہو دوسرے ایمانیات کا بھی اقرار کرنے والا ہو لیکن اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لایا اور اس نے نبی کی شریعت کو قبول نہ کیا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اس نے فالو نہ کیا تو اس کا دین اللہ العالمین کے ہاں قبول و منظور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے میری آمد میری نبوت اور رسالت کا اس کو علم ہو جائے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اللہ اب العالمین اس کا دین قبول نہیں کریں گے وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یعنی کوئی بھی یہودی یا عیسائی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اسلام کا علم ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہ کرے اپنی یہودیت پہ عیسائیت پہ کھڑا رہے اللہ کا نمست اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا آخر میں وہ خسارہ اٹھائے گا جہنمی بن جائے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سرخ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی ارب و عجم کی طرف مجھے نبی بنایا گیا ہے تو سب پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کریں اور ویسے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے تمام ترنبیاء کرام رام صلابات اللہ علیہ مجمعین کو ایک ہی دین دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامبیاء یہ خواتون آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین پہ چلنے والے تھے ایک ہی دین کی دعوت دینے والے تھے دین کی جو وبادیات ہیں اور اس کی جو بنیادی اور اساسی باتیں ہیں وہ تمام کرم بیا کرام کی دعوت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق تمام کرم بیا کی دعوت میں موجود ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ صدقات دینا روزے رکھنا یہ تمام کرم بیا کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی دعوت میں موجود ہے روزوں کا تصور پہلی متوں میں بھی تھا نماز کا تصور بھی پہلی امتوں میں موجود تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی پہلی امتوں میں موجود تھی اور صداقات و خیرات اس کا تصور بھی پہلے سے موجود تھا اور ملت ابراہیمی کے شاعر میں بیت اللہ کا حج کرنا بھی شامل تھا یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے بطور صدا ان کے لیے سخت قسم کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں مِنَ الَّذِينَ هادُو کے ظلم کی وجہ سے وہ چیزیں جو حلال تھی ہم نے ان پر حرام کر دیونا وہ چیزیں حلال تھیں لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی یعنی بطور تھا جیسے چربی یہود پر حرام ہوئی ہماری شریعت میں حلال ہے ہمارا دین اپنے اثر پر قائم ہے اور یہودیوں کے لیے بھی حلال ہی تھی لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے حرام ہوئی تو یہ وقتی طور پر کچھ معاملات تھے وگرنا اساس اور بنیاد تمام کرمبیاء کے رام کی دعوت کی وہ ایک ہی رہی ہے اور بنیادی احکام وہ ایک ہی رہے ہیں اور ابتدا تمام کرمبیائے کرام کی دعوت کی وہ توحید سے ہوئی اور ہر نبی اور رسول کو یہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام لے کے جاؤ گے اس کے بعد میری طرف سے بھیجا ہوا نبی اور رسول آ جائے تم اس پر ایمان لے کے آؤ گے اور سب سے اس پر اقرار کروایا اللہ صحان اور سب نے اس کا اقرار کیا ان الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے وَمَقْتَلَقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد ہی صرف زد کی وجہ سے اختلاف کیا اہلِ کتاب ان کو علم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے تو انہوں نے محض ضد کی وجہ سے بخ و انعات کی وجہ سے اختلاف کیا وہ جانتے پہچانتے تھے نبی کی نبوت کو رسالت کو نشانیوں سے پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود نہ مانے انہوں نے ضد کی اور انکار کیا تو ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے میں بھی انجین میں بھی اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے نتیجہ تر وہ تورات کی حکم ودولی کرتے ہیں انجین کی حکم مدولی کرتے ہیں منسا اور عیسیٰ آئے ہی مسلات کے نافرمان ثابت ہوتے ہیں تو ان انجیل پر عمل کرنے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کو مانیں موسا اور عیسیٰ علیہ مسلات و سلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مانے پھر بھی آیا سری الحساب اور جو اللہ تعالی کی آیات کا کفر کرتا ہے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھنا فعن اللہ سری الحساب یقیناً اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے یعنی آیات الٰی کی کفر کی سزا مل کے رہے گی اللہ تعالی کی آیات کا کفر کرنے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے کی سزا ضرور ملے گی اور جلد ہی ملے گی اللہ سبحانہ خانہ ہوا تھا کے ہاتھوں قیامت بھی بہت قریب ہے نہ ہو بَعِيدًا وَنَرَاهُ نہ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں وہ نہ ہم تو اس کو بہت نزدیک جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت بھی بڑی قریب ہے جو کا فکل اسلم تو لِلَّهِ اللہ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں بخود تو کہہ دیجئے اسلمت تو وجی میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے موتی کر دیا فرما بردار کر دیا اللہ کے لیے جھکا دیا وہاں تب اور ہر اس شخص نے بھی جس نے میری پیروی کی میں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے متی کر دیا ہے اللہ کے تابع کیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنے چہروں کو اللہ کے تابع کر دیا ہے اسلم توجھ و میری پیروی کرنے والے اور میں ہم سب نے اپنے چہروں کو اللہ کے تابے کر دیا ہے وقل اوت الکتابین اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور جو ان پڑھ ہیں ان کو کہہ دیجئے اسلم تم کیا تم تابع ہو گئے ہو فن اسلم اگر وہ بھی تابع فرمان ہو جائیں فقو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے وہ ان اور اگر وہ منہ پھیر لیں فنما علکل بلاؤ تو یقیناً آپ کے دن میں صرف پہنچا دینا ہے وہ اللہ وسیر اور اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب محض کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے فنحاد کا اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں یعنی کہ سب کچھ وعدے ہو جانے کے بعد وہ کفر و عناد کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی پر سر ہیں جھگڑتے ہیں فقل تو کہہ دیجئے اسلم تو و اللہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے دعوے کر دیا ہے میرا ظاہر و باطن اللہ سبحانہ حما تعالیٰ کے سامنے چھکا ہوا ہے اور یہی حال بمانی تبعنی میری پیروی کرنے والوں کا بھی ہے میں بھی ظاہراً اور باطن اللہ کا تاب فرمان ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی ظاہراً بھی اور باطن بھی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ سبحانہ ہوا تو کے آگے جھکنے والے اللہ تعالی کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے اور اہلی کتاب یہود و بل امی یعنی مشرقین مکہ امی ان پڑھ لوگ ان پڑھ لوگوں سے یہاں پہ برا مشرقین مکہ ہے و سارا کو اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں یعنی شرقین مکہ ان سب سے کہو کہ کیا تم اسلام لے آؤ گے اگر تو وہ سراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں اسلام لے آئیں اللہ کے تاب فرمان ہو جائیں پھر تو ہیں یہ ہدایتی یافتہ پھر یہ راہ راست پر ہیں اور اگر وہ روکندانی کریں تو پھر آپ کے ذمہ پہنچا لیں آپ کہہ دیجئے میرا کام تھا تمہیں بتانا میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور حساب تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے اللہ نے تمہارا گھاسبہ کرنا ہے فعنما علیہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اللہ دل عباد باقی اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ پھر حساب کر لے اور اس آیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارب و عجم کے تمام ملوک اور عمارہ کو دعوت دی کیسر کو خط لکھا کسرا کو خط لکھا مقوقس کو خط لکھا جہاں جہاں تک آپ خود جا سکتے تھے خود گئے اپنے اصحاب کو بھیج سکتے تھے بھیجا اور جہاں پر خط و کتابت کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچا سکتے تھے وہاں وہاں تک پہنچائی اس وقت یہ بڑی بڑی سپر پاوریں تھیں روم اور ایران ان کی طرف اپنے خط و کتابت کے ذریعے دین کی دعوت پہنچائی اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا سیدنا دینا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ یہودوں نے سارا میں سے جو بھی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ صحابے دار میں سے ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا یہودوں نے سارا تک اپنی دعوت کو پہنچایا سب کو خبردار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے جس کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر درج تھا اب تم پہ لازم ہے کہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سی بخاری کی روایت ہر نبی کو اس کے علاقے کی طرف اس کے اس کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا تھا اور وہ استناسکا ختم مجھے سارے لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا تمام تر لوگوں کے لیے واجب ہے لازم ہے کہ میری اتباع کریں میری نبوت اور رسالت کو مانیں اور جو آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا بھلے وہ کسی بھی دین پر ہو اگر تو اس کو نبی کی نبوت اور رسالت کے بارے میں علم نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر اس کو علم ہے اس کو پتہ ہے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو اس نار میں سے ہوگا خواب وہ شرک سے بچنے والا اور ایمانیات پر عمل پیرا ہونے والا کیوں نہ ہو یعنی اس وقت ایمان کے لیے ضروری ہے تو عید کے لیے لازم ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے اور اپنے آپ کو ان کے تابع فرمان کر دیا جائے